نارا تقبیر نارائ رسال نارا رسال نارائ غوسیا مذہب حق کہلے سنت و جماعت غلام آئے سنت و جماعت علامہ محمد ضیاؤ صاحب کادری نارائ گوسیا فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا نار گاؤ نعرہ پیر یا دستگیر ن پیرام نحمد اللہ, اللہ خلاف ہی ازی وطر تہی و بناتی ومتہی اجمائی اماں باد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کال اللہ ختبار کم تر آجی اللہ خلا لبعد دو دروشری سلا تو سلام علی کا یا سیدی رسول اللہ و کا یا سیدی یا حبیب اللہ سارے حضرات اوچی جی آواز بلند, بلند, بلند پاسمان نے مسل کے اہل سنت ماہریق زینت سنت زین زاہد حضرت علامہ الحاج ابو دعود محمد صادق صاحب قادری رضوی دامت برکاتم العالیہ عالیہ استاد فخر الجہبے حضرت علامہ مولانا محمد عبد الطیف صاحب قادری رضوی دامت پرکات العالیہ استاد العلماء مجاہد آل سنت حضرت مولانا علامہ محمد حاکم علی صاحب رضوی دیگر علماء کے مسلک مسلک حقان سنت و جماعت نات خان شری لسان اور میرے بزرگوں دوست اور عزیز سنی بھائیوں السلام علیکم خدا مند کریم جلا جلال ہوا امن والو ہوں آ تمہ برہانو ہو آدم شان و ولا الہ غیر حمد و سنا اور نہ جناب حبیب کردگار احمد مختار مدنی تاجدار سرکار ابد کرا سرورے کونو مکان محبوب ربے دو جہاں سید مرسلان شفیع مجرے ماں وسیلا بے کساں سیاح لامکاں رسولے انسو جان واری سے زمینوں آسمان پیگمبرے آخر الزمان نبی غیب داں ہزار عالم دی روح اور جان جناب محمد مستفا صلی اللہ بارک وسلم بارگاہ بےکسپنا اندر حدیع درود و سلام پیش کرن تو بعد اجدا یہ عظیم مشان نورانی روحانی عرفانی بلکہ لاسانی جشن آقائے نعمت ختم القتاب فرد الافراد غوث الاغیاس سید الاسیاد شیخ المالا کے ول جنے ول ان سے اللاق الفاق غیس ال کونین نجیب اب تنافین مجمہ ال بحرین وہ سلازن وہ محبوب سبحانی قطب ربانی شاہباز لامکانی کندیل نورانی عالم اسرار حقانی شیخ سید ابو محمد ابد ال کادر چیلان حسانی حسینی جعفری بغدادی آل آل ردی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہوس پاک دے سلسلے دے اندر منافی دے اور میرے تو پیشتر حضرت علامہ مولانا محمد عبد التیف صاحب قادری رضوی اور حضرت مولانا علامہ محمد حاکم علی صاحب رضوی اور شہزادہ پاسمان مسلک رضا فاضلے نوجوان مجاہد اسلام صاحب زادہ محمد دعد صاحب رضوی انہوں دے بیانات اور دیگر علما بیانات اپنے سماعت فرمائے اور بالخصوص پاس مانے مسل کے رضا آف تابے سنت بلکہ ماہ تاب رضویت کی بلا حاجی صاحب محمد مرکاتم لالیادا پور مغز اور ایمان افروز باطل سوز بیان سماعت فرمائے حضرت کی ولا ابو دود محمد صادق صاحب دامت کام مرکانیا آپ دی شخصیت الحمدللہ رب العالمین ایک ایسی شخصیت ہے جیڑے اس وقت لے سنت و جماعت دے مسلک دی ریفری فرما رہے ہیں آج لوگ کہ فریڈم ہے فریڈم ہے، جی سب بڑے سخت نے جی بڑے متسم نے جی بڑے سخت یہ کسی نہیں عام لوگ تنگ نظر نہیں لیکن میں اس چیز بات واضح کرنا چاہتا یہ بات میری سمجھ ایک گیم ہوں نا گیم ہاکی ہوئی کرکٹ ہوئی اچھا لوگ دیکھتے اجکل پاکستانی کرکٹستان بنے ہیں <laughs> تو او گیم جڑے اصول ہوں نے نا گیم ذرا پر بھی خلاف ہو جائے وہ سیٹی مار دینا وہ وسل دے دیکھ پلیئر انہوں یہ نہیں کہہ جی تھی بڑے متسب تبھی بڑے تنگ نظر ہو ذرا سارا ہی بال پار کیا باؤنڈری لینڈ جڑی باؤنڈری لینڈ تو ذرا سارا بال باہر جائے ریفری کی دے بولو نا سی بجار کدی کسی پلیئر نے کھلاڑی نے کہ جی تھی بڑے تنگ نظر بال تھوڑا جہی بار گیا کوئی ریفری نہیں کہ کوئی پلیئر نہیں کہہ سکتے کیوں جی گیمتی جڑے اصول نے نا وہ جہاں حداں نے وہی پاسداری دا خیال کرنا پہ اور جڑے کھلاڑی نے گلنا پائے گا تنگ نظر نہیں کہ اسی طرح شریعت محمدیادی حداں اللہ فرما دے جی اللہ ددولہ جدو جناب ون کوئی مول کوئی بندہ بھی مولوی ہوے پیر ہوے سوفی ہوے ہاجی نمازی ہوے کوئی بھی ہو جی ہوں ہاتھا تو ادھر ہوا قدرت کی ملا ہاجی سامنے ہاتھی محمد کامو کا لوگ ہاتھی محمد کابو کا اصہ بدھی ہاجی میں صرف صاف کرنے گا دیکھی ایک وصولی بات ایک وصولی بات ہے بندے کہنے جی تنگ نظر جی جی جی جی اور اور ہے جی متسم جی دیکھو جی جی بھائیا جے کرکٹ کی کھیڈ کرکٹ اور ہاکی اور فٹ بال دی گیم اندر جی انہوں چلانا چاہنا ہے وہ صحیح دیکھنا چاہنا ہے اور انساف تدل کے تقاضے کے مطابق وہ او کھیم ہونی چاہیے اگر نے او نا دی دی حداری کرنی گی او گی رولنا ریفری دا اور اسی او طرح صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا اللہ نے ریفری مقرر اللہ اور الحمدللہ رب ال سب تو ود سیرا اللہ تعالیٰ نے حاجی صاحب کے سر سانو یہ کرنا چاہیے بلکہ اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو دوستوں آج بندہ حضور سعید نہ گوسل مرا ردی اللہ ہو, دالان ہو دا جشن ہے اس سے مبارک ہے اور ہر چیز دی کوئی نہ کوئی غرض ہو مقصد ہوں یہ پکے چل رہے ہیں کوئی نہ کوئی ذرا بولو مقصد ہے بچینے دریاں بچی نے نہ کوئی مقصد, مقصد ہے, مقصد ہے, ہے. تسی آرام کے گرمی دے موسم بھی مسجد میں آئے ہو اس سر سے پاک اندر یہ بھی کوئی نہ کوئی مقصد, مقصد, ہے, مقصد ہے, ہے اور وہ او مقصد اللہ کریم نے قرآن پاک اس مقصد نران تو آخر اللہ ورمان دے اللہ خلاؤ ایزن لبعد ندون اللہ مائزن پچیسواں سپارہ اخلا جمع خلیل اخلا جمع خلیل اللہ, اللہ ورم دے اللہ خلا مائزن دن کیامت جہی مرضی تفسیر پا سم مفسرین نے یو مائز دن تو مراد کیا مت کا دن لیا فرمایا مایا جڑے گہرے دوست او قیامت والے دن بعد ہوملے بعد دن او ایک دوسرے دے بن اللہ ورمان دے مگر متقین مگر جڑے متکی نے او دشمن نہیں ہونے سجنی اللہ رب العالمین نے سانو آؤٹ لائن دے جڑے بنا دن جن دن جنہوں نے وزیر دلا فلانی جماعت نے زہرانا دشائی ایم پی اوشائی دے کوئی نہیں پوچھتا یہ جی سجائے یہ قرآن دیج کتنے لکھے ایشائی جی زہرانہ کتنے لکھا ہے ایشیا جنشائیاں کھانا شاع کلانا ہے, ہے دے دے نا نا اللہ ورمانے قیامت نشمن بن جان دے ابھی جنہ کی روح نسالے سواپ کرنے تفے پی پیش کرنے ہیں وہ قیامت نڈے سجنی تیر زہرانے اپنے مقصد واسطے نے تینوں جناب کوئی پرمٹ مل جائے کوئی سارج مل جائے کوئی جناب پلاٹ مل جائے کوئی شہ مل جائے زہرانے اس مقصد واسطے نے مقصد واسطے کہ ہمتل پی گئی شہن شاہ بگداد نظرے کرم کر لیں فرمایا اللہ مولوی کا کول نہیں جاؤ جن مرضی پوچھو شہنشے بغداد متقی ہے سن سارے کوئی انکار کوئی بھی نہیں کرتا سارے اس چیز تسلیم کرتے ہیں ذرا دادا کر اور اللہ فرما میرے جڑے متقی نے وہ قیامت نیڈے سجن ہو اللہ لام نے عزمت رفت آؤ تو من والے بیٹھے نی جڑے یا ہوش کہے تو عید کا کی درس و تو منتشا یا سا ترے متعلق ہے ایمان رکھی جنوب چاہے تچی بولو جنو توں تا اللہ ہوا عزت جڑے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے ای پلے کچھ نہیں رب کہ سڈا ہی اللہ تو ہو سوال پیدا ہوتا کہ اللہ عزت کر اللہ نے خود اللہ رام کریم نے خود ہی ودا فرما دیتی اٹھائیے سارے چرمایا والے رسوئی والی رمانا عزت تلا واستے عزت رسول واسطے عزت مومنین واسطے والا کن مونا وکی نا ایک بلا صاحب کا فتوا نہیں ہے کہ لاما مولانا محمد ابدل لطیف صاحب کا فتوا نہیں ہے کسی اور سنی عالم کا فتوا نہیں رب کریم جس کی شان کی جہے آن والے لوگ نے جہاں کی جو کرتوت ہونے جو عقائد ہونے جو نظریات ہونے جو فریب ہونے نے جو فیت ہونے نے اللہ جانتا ہے اللہ نے پہلے اورزت والے رسول عزت <الْمُؤْمِنِين> اللہ, آل آل آل اللہ, اللہ واسطے عزت مو میں نی واسطے والا کن منا فقین لایا لم اللہ فرما لیکن جڑے منافق نے وہ ایس دیاتوں بولو ایس دزتوں منافک نہیں جانتے <laughs> اللہ نے یہ نہیں <laughs> <laughs> <واجد صعب اللہ علیہ> <laughs> مادہ بھی پڑھتے ہونے بھلا کن میرے حضور سیدنا شیخ گو سے آزم ردی اللہ ہوتا عظمت علم ذرا دیکھو ولی دنیا تے آئے پیدا ہوئے انہاں انہ دی لوگوں نے عزت تو عظمت دیکھی کمال دیکھا شہرت ہوئی لیکن شہن شاہ بغداد بگداد پیدا ہوئے نہیں میرے گوشت دی شہرت کی پیدائش تو پہلا موجود ہے میرے گوشت کی عزمت ڈنکے پہلا تو بچتے پے ایسے آستے میرے اللہ حضرت عظیم و برکت امام اہل سنت مجدید دی دین و ملت دنیا اسلام دے عظیم سے کالر قرآن و حدیث دے صحیح ترجمان صاحب کنز و لیمان امام الشاہ مدردہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ہاں فرماندنے جو ولی قبل تھے باد ہوئے یا ہوں گے مل کے گیا دو جو قبل تھے یا باد ہوئے یا جو ولی قبل تھے یا باد ہوئے یا, یا, یا ہوں گے سب دب رکھتے ہیں دل میں میرے آ سب دب رکھ دے دل میں میرے آ علامہ ابد القادر اربلی علیہ کی کتاب حضرت سنبھال کے رکھ دے جب تیرا انتقال دا وقت قریب آئے اے میرا جان مال اپنے کسی خاص بندے دے فرمایا پر او دے انتقال دا وقت قریب آئے اے میرا مسلہ وہ اپنے کسی خاص آدمی نے فرمان چوتی سدی ہجری ابدل دا ایک لڑکا جیلان ہو سارے یار بولے کے مند نے حضرت سیدنا امام مسن نسکری رضی اللہ نو پہلی صدی ہجری کی شخصیت پہلی صدی ہجری کی شخصیت پر مانگنے میرا جان نماز جناوے میں تن ایز اے گفٹ پیش کر دینا پھر کیوں نہ آکیے جو ولی قبل تھے یا باد سارے مل کے کہہ دو جو ولی قبل تھے یا باد ہوں گے سب تب رکھتے ہیں دل میں میرے آپ تیرا خام حضور علی سلاد تو دی زیارت تے حضور علیہ السلام انج لگتے پے نے کہ کسی دا انتظار فرمان حضور علی سلاد تو وسلام کسی کا انتظار فرما رہے نے تو انہیں اد کی آخر انتظار فرما رہے ہو فرمایا میں جونادے بغدادی کا کشول ماجوب ہوے جنوب مولوی سنا الا امرتسری بھی مستند بننا میرے کو اخبار لے دی دیس امرتسر دی فائل موجود ہے جن کیتی ہے اور داتا صاحب داتا گنج بخش لے لکھا بولو دادا دابی کتابیں پڑھ کے دیکھو کتابوں کے بھی لکھا کچی بولو کی لکھا انج بے شرک شریک آکن اللہ نے گرمایا لے کیونکہ اللہ میرا ذکر کرو میں چرچا کر میں تھی میرا ذکر کرو میں بولو ت منس آدم نہ آخ پر رب کریم نے کتابوں دیکھو جی کیسا کمان ہاتھ بھی انہوں کا قلم بھی انہیں دماغ بھی ذکر ہو سانس یاد حضرت جنادی رت جاؤ تاہو ع وقت انتظار فرما رہے ہیں او بیٹھے ذکر کر رہے ہیں شہنشے بغداد دا ذکر کردیا انہوں نے لکھ ہو سو بڑے بڑے ہکام لے کے اور ذکر فرمایا جڑے بیٹھے سن ہاضرین حضور کون ہے ورمایا پیدا نہیں ہوا جلان پیدا ہوا فلا سدی پیدا ہوئے بندہ رضی اللہ ہومت جہی وہ چلو اس واسطے آلہ درتر واہ کیا مرتبہ ایوس ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ ایوس ہے بالا tera unche uncho kesaron se kadam la tera unche uncho kesaron se kadam la سیدنا غوصل ورا بغداد رضی اللہ جدو پیدائش ہوتی ہے مبارک دین واسطے اللہ دا محبوب تشریف لیا پر ماسالے ہاں تا کلہ ہو ابنان ہو محبوبی وَمَحْبُوبُ محبوب فرمایا <اللَّا> <سؤال> ابو مایاب مبارک ہوئے اللہ نے تینوں ایک ایسا سبزادہ آتا فرمایا ہے جڑا میرا بھی محبوب ہے تے اللہ دا بھی محبوب ہے اور آؤ یہ محبوب سبحان دی جو لخب ہے یہ کسی مولوی کا آتا کردہ نہیں یہ کسی صوفی کا عطا کرتا نہیں یہ کسی مفسر کا عطا کرتا نہیں یہ کسی محقق کا عطا کرتا نہیں یہ شہن شاہ مغداد کا لقب جو محبوب سبحانی ہے یہ پیارے مستحفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہوئی وجہ جب بھی کوئی عالم کوئی بندہ محبوب سبحانی زبان تو لفظ کرتا ہر مسلمان کا ذہن شہن مغداد والے وَا محبوبی وَا محبوب اور میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی گوسل والا شہن شاہ بغداد بغداد شریف د ممبر سے بہ کے فرما کاندہ می آدے کلے بلی اللہ تو کچھ لوگوں دے رین دے اندر شکوک پیدا کا کچھ بدل جائے پریشان نے کہ ہر ولی دی کرتا ہے اللہ کہ تے اللہ دی دے اللہ دے ولی نے خاندی زیارت کی سردل کادر جیلانی نے لفظ فرمائے نے ٹھیک ہے تو میرے نبی کریم نے فرمایا سادہ بہجہ تلسرار پڑھ لو کلائد الجو پڑھ کے دیکھ لو فرمایا سادہ کش شیخ نے سچ فرمایا, فرما نے سچ فرمایا کیوں نہ ہی ہزور نے فرما دیتا فرمایا شکو کو شبات نہ رکھی ڈاؤٹ بھی نہیں شک و نہ رہی پرما آنا ہو دے پوشت میرا ہاتھ حضرت مل برکت سنت و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضلے بریلوی نبی پاک کی بارگاخاسا کر دیا کی ارد کرتے ہیں تیری سرکار لاتا ہے رضا شفیو کچھ بولتے ہیں کچھ اونجی ہلتے پے کچھ اونجی اون ہی لگے کر سجے کبے دائیں بائیں دیکھو جڑا نہیں بولتا میں تھوڑی جی ٹھوکر لا دو تپڑ نہیں مارنا تفڑا والے اور نہیں <laughs> کہہ دو وہ مل کے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس سارے مل کے وہ تیری سرکار میں لاتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا گوشت ہے اور لاڈلا بیٹا رضو جو میرا گوشت ہے اور لاڈلا بیٹا جو میرا گوش ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا گوش ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا تیری سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا آو سنیو سانو کسے پاسے کاٹا ہے ہی نہیں میرے نبی ادیس بساس کے اندر موجود ہے ادور ورمانے ذکر لمبی آئے یہ و ذکر سال کفار وہ کما کا سلا تو سلام ادور نے نبیا کا ذکر کریے ولیا دا ذکر کریے گنا لکیر بیا ادھر کاٹا نہ ادھر کاٹا دل کے کہہ دو تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا گوشت ہے اور لاڈلا بیٹا حضور سیدنا بغداد رضی اللہ سی دون بیٹھے ہوئے کوٹے چڑھے غائب ہو جائے اولاد ذرا پوچھو تو سہی انہ سے کی گزرتی ہے بڑی تلاش کیتی مگر لڑکی دستیاب نہیں ہوندی بڑا پریشان ہے پریشان ہو کے پھر را کے تلاش کرنے والی بسار تلاش تو بعد ہزور سید نہ مرا کی خدمت ہاضر ہوا ارد کر دے ہوا تے مارا مارا پریشان آیا فرمایا گل کی عرض کیتا حضور میری نوجوان لڑکی کوٹھے تے چڑی غائب ہو گئی میرے فرمایا بغداد شریف دے فلاں محلے میں چلا جا اتے جڑا میدان ہے اس میدان میں بہ جئی تے اپنے ارد گرد دائرہ لا تے فرمایا جب دائرہ لاویں تے پتہ ہی کی پڑھنا میں بس ملا ہے بابے اس میں اب محجد السرار علامہ شتنوفی علیہ رحمد دی کتاب کلا الجواہر علامہ ہلوی دی کتاب تے گوجران والے دابی مولوی سلفی نے رسالہ جب وہی امارت نکلتا ہوں سرپرستی نکلتا کتابوں مست کتاب کرا میں جی جائ لائی پڑھی ر کون عجیب غریب قسم دی مخلوق گزرے جڑی گل ہونی ہے میرا جے میرے دے علم دی ہے شان تسفا علم دم مقام گیا گوسے آدم علم دی شان رسو آزم ص علی وسلم دے لم تا کیسا مقام ہوے گا وا امام محمد رضا سبحان اللہ ماشاءاللہ تیری عظمت تو قربان جاواں کس انداز دیناری اسلامی حقائق فیت نظریات نو عوام دے سامنے پیش کیتا اے تاکہ کوئی شرک تے کفر دا شائبہ ہی شرک دیا جڑاں پٹ دتیاں دی شرک توڑ شیر پر مند خلق سے اولیاء اولیاء سے رو سے الیا الی سال oh, وہ کہتے ہو بریلوی نو خدا دے نے رسول دے نے نبی نو خدا منگ میرے امام محمد رضا رحمت اللہ کے کہہ دیتا دی مسجد دے اے صدا میرے امام محمد رضا رضی اللہ تعالا نے ہر سنی مسلمانوں ایسا پیارا ترانا دے دے تو کن آواز بھی آدھی ہے اور پھر بھی تھی الزام تراشی تو بعد یا موتی آد رکھو مرنا قوم نے قبر و نہیں جانا قبر بچ اگر کم نونا دے لال کم خلک سے اولی بو خلک سے رسول اور رسولو سے آ نبی اور رسولوں سے آلہ ن اور رسولوں سے آلہ تنیا تو من سائیاں من, من لیا جماعت اسلامی نے اے اور, اردو اور جماعت اسلامی دے نے پرنٹ کرایا پبلش لکھا ہے رسالا ہفت روزہ دو مہینے پچھے او دے شمارے پڑھ کے دے لا جا مرکز جمیت ہے لیا اس کا رسالا ہے ادھر ال فیصلہ بات ہو دے مرکز جنامے جنا جما جام سلفیا چایا ہوں نہ جیل برنا دے حوالے دیتے نے اور وہ او تصدیق کی لیکن اے حوالہ انہیں نہیں دونکہ انہوں دے گٹے لگ پردہ چا پہل مرنا لکھے سارے آتی خلک سے اولی سب کہہ تو بہت سی اولی اولی آ sur aur rasoolon se aala rahman nabbi aur rasoolon se aala rahman nabbi sa allahumma nara nare isara ya rasul رسول ایمانا جیسمان میں پیاہ لا یا کوئی بندہ تڑ کے نہیں پیا لے تھی پے ہوئے ایمان دی چاشنی اور ماند نے خلق سے اولیاء اولیاء سے سل خلق سے اولیاء اولیاء سے سول خلق سے اولیاء اولیاء سے سل اور رسولوں سے آلہ ہمار نبی اور رسولوں سے آلا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا بی سب سے اولاؤ آلا مذہ والمد رضا نے یہ جاانا جنالی عقیدہ پیش کیا یہ جڑا نظریہ پیش کیتا یہ پوچھو یہ نہ واپیا دو بندیاں مجھے تبلیغیاں صحیح ہے کہ گلط ہٹیا دکانہ ہوٹلوں بسان سے بہ کے اسٹیشن سے بہ کے اسمبلیاں دفتر امبیسیا باہ کری فرد میں میدان عمل میں آؤ پتا لگے جی واقعی فرقہ واریت ہے تھی مخالف ہو آ فرقے آنے ہی آنے نے پر اے دیکھنا پے گا سچا کرو گے ایمان پوچھو نوٹ کریں پوچھو یہ ٹھیک ہے آخر دے جی ٹھیک ہے اپنی مسیتوں میں کیوں نی پڑتے اپنیا مسیتیں چی پڑھتے سب سے سب کو اپنے مولا کا پیار نبی اپنے مولا کا پیارا نبی دونوں عالم کا ددور صحیح ہے سلور رضی اللہ ہوتا عنہ دی ذات با برکات نے فرمایا عجیب قسم دی مخلوق تیرے کول ہو مگر آج آج آج آج رب رب. گبرائی نہ فرمایا گھبرائی کیوں مری دف اللہ اور فرمایا گھبرائی نہ ڈری نا دیکھ بس بھائی دیکھے گا تینوں پوچھے گا کیوں بیٹھے میرے گوشت نے فرمایا, فرمایا کہ دیں میں جا بہ جا کو کسی دا بٹھایا ہویا حاجی سب سیاح سے پاکستان اللہ حقیقت کا تو کوئی بندہ بہ جی بہ جگدان نے فرمایا ان میں آپ نہیں بیٹھا اسے واسے میاں ساری سا کھڑی رحمت اللہ, اللہ بولے فرمند نے میں کسے کیوں کر منگا اور میں کسے کو کیوں کر منگا تے مگاس کنگال نہیں میرا بند نے میں کسے کولو کیوں کرسے کولو کیوں کر مگا मेरा मैं نہیں میرا میرا وہ سونے آزم اج بوڑ تے تار بڈی دےڑا مریدا جس طرح جی تیرے سر تسمان آتا ہے فرمایا جیت جس طرح جے سر تسمان آدھا ہے اسی طرح جی آبدل قاطر ای گل نہیں و تو اس من پشا والا وال رسو وال inna maawaliyyakumullahu <laughs> warasuluhu wallazeena aamanul lazeena yuqeemuna salata wayuutuna zakata wa hum چھواں میں ملا ہوسول ہوا سی نام سنو ساڈا مسلب و سنت سیا اللہ مدد بھی کہنے یا رسول اللہ مدد بھی کہنے آوش اہل سنل سنگا پارٹی چار پارٹی چار آج دعویٰ کرتے ہمارا مسل قرآن ہے ہمارا مذہب کتاب و سنت ہے میں پوچھتا ہوں اور آج عوام بھی گونگے بنے ہوئے ہیں تماشائی ہےپنے والو اسپیکر چھاپنے والوں جلسہ ہو بینر لگا ہوا ہے یا اللہ مدد پانچ پانچ کلاشن کو والے پیو کلی کون کھڑو نہیں گل سمجھی سٹیج لگا ہاں جی سٹیج بینر کیا جان لا دروازے ہے جان لا تو دروازے تکشپ کو دوسرے دروازے بھی کلاشن کو اگے پیچھے بھی کی کلاشن کو والا, سٹیج بھی چار چار کلاشن کو والے نا نا کوئی شروع اللہ <laughs> <لازملا> مدد یہ پیو کال ہی کھڑے کیتے ہوئے جی ایک کورنگر جی ایک کورنگ کیٹ ایک ہوں کیڈیٹ وہ درکان دینا تو ایک کی ہوں بولیا بھی کرو جاگ تو سنی ایڈے ہی پولی بن جائے گا ایک اندر کورنگ کہ جی کوئی کاگداد گڑبڑ ہو گئی تھی ہوں میں پوچھنے کورنگ ہے ریپر کھڑے کیتے مدد ادھر ادھر ہو گئی واہ بینر جان لا مدد دس دس بھی کلاشن کوفا والے دہشت گردی دی, دی حرتم شناختی کارڈ ہی برے کی برے تھی شناختی کارڈ لسنس کتوں ساری دنیا فری جی ویر کدی تیر کدی خالی گئے ہی نہیں جہا بھی بولیا ٹھان کر بھی سپاہی لیکن اللہ حضرت مل برکتے مامیا والے سنت مجد دین و ملت نے سانو سبق پہ ہاں فرمان نے خوف نہ رکھ رضا مور سوچو سی وہ کدی کدی ردہ کلام ویڑے کلیاں بہ کے بھی پڑیا پڑھیا کر نو دسی کہڑے کہڑے تھان کی خبر پہ دگا جنا لے رہے کہڑی جگہ نشان فرما رہے نے تیری جنا ہی رانائی فرما رہے نے فرما دے خوف نہ رکھ رضا دے تب بھی خوف نہ رکھ رضا ذرا نہ رکھ رضا ذرا تبدی تو تو مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے لیے امان ہے اور جتے جنا سونے نبی نات جتے جنا سونے نبی کی تعریفی کرنی بغداد عظمت بیان کرنی ہے سرکار سیدھی کے اکبر دی رفت دا تذکرہ کرے گا اہل بین کی عزمت کا ذکر ہوگا اور میلی ان کی رفت سکر کا ذکر اور تے بھی جانا تینوں بستر چکن دی ضرورت ہے ذرا دیکھو جتنے جانے نبی کی تاریف کرنی لوگ نے بستر تھلے بستر پیراچ جن جا کے علی سنت جا کے بیٹھتے گھر والے پیر دور درا پیرے کرنا انہیں گھر آدت کا پتا ہے نہ جی نبی تنقید کرنی اگلا بستر کی آدتر چکا دے پالے مرو گے لیکن اتنے معاملہ جڑا ہو رہے وہ جڑا گن گا تاریف کرتا کیونکہ بلی اللہ کی تعریف کریے رب راضی بغداد رحمت اللہ, اللہ تہنا آل کہنا میں ہوس دی عظمت دا انکار کرنا پیا انکار کر میرے دی عظمت عزمت کٹنی نہیں امام سی جا سا جانا میرے غوث دی شان وہ سی جنجر مرتبہ جاگ دیا میرے نبی کریم فتح والا دیکھ لوجو کر دور فرما شہ ابدا می دے ویرام لا لے مداری جو نبو شریفی نکل بھی نقل فرمائی شہ کون جنوبی مولوی اشرف علی نبی پاکی مارگا دا ہزوری لکھتا پیا وہ شیخ ابد اللہ موتی سے بھی لکھے اللہ مان جامی رحمت اللہ, اللہ نفات بھی ذکر کیا فضا حج پڑھ لیا اینڈ لکھا ہے جامی سور دسول تریا وے جنا بے من میرے کملی والے آکا نے کے حکم دے دامی روک رو لو جس کی فیت جامی آ رہا ہے میم روز تو باہر نکل کے مول مولوی سکری میں خدا جامی ہوئی جی شنا جامی پڑھ کے مولوی بھی وہ فرکا ماری ہے فرکا ماری ہے ٹونگر جان والے مولویوں کا سروے تو کرو مدرسے کا سروے ہو رنگ کر دس کن سنیا کو سلا نہیں سنیا اللہ نے ایک ہی اصلا دارا یار رسول اللہ کا نعرا یا ہوس کا نعرا ایسا تھی آ رہے کہے گا یا رسول اللہ تو چلائے گا یوں نجدی کہے گا یا رسول اللہ تو چلائے گا یوں نجدی کہے گا یا رسول اللہ تو چلائے گا یوں نجدی اڑایا ہو کسی نے جیسے اس کو توب کے بم سے علامہ جامی نے نفات بھی نقل فرمائی ری حضور سعید نہ گوسل وار شہن شاہ مغلان ردی اللہ ہو آپ فرما رہے اس کا واض جتے ہوئے دیکھو حاجی صاحب بیان فرما حضرت سن فرمارے سن مولانا نکم علی صاحب فرمارے رہے صاحب فرما رہے سن حضرت حاجی صاحب کملا فرما فرمارے سن میں گل کرنا پیا کوئی عالم گل کرے کوئی نہ تھا منکمت پڑے تھی فجد آ جاتے ہو خوش تے اس کا نام لیے تو این خوشی ہوں جیتے ہوس آپی واض فرماس پھر میرے گوش رضی اللہ تعالیٰ اخباروں لکھار آرخ شریف پڑو شیخ محقق شیخ ابد اللہ محدید سہیل ویر امد اللہ دین میرے گوشت کی اناؤسمنٹ منادی ایلان کرنے والے فضر سلام کون بولو خڑک کے بولیا کرو کون خضر علیہ السلام ہر سننے ہون بیدار ہونا پے سستی چھو کم بولنا چھوڑو ہر دے واسطے میدان عمل میں آؤ الحمد رب العالمین امین ابھی فوکے فیر نہیں کرتے سارے کول دلائل دلائل گل کرنا ایویں کہنا ہے نہ دلائل سے گفتگو کرو شہید سنت حضرت مولانا علامہ محمد اکرم رضوی رحمت اللہ تعالی وہ دلائل سے گفتگو کرتے تھے لیکن ان پستلوں نے دلائل کا جواب ان کے پاس نہیں تھا ان کے پاس کلاشن کوف تھی مستفا کے غلاموں کے پاس دلائل ہیں اور دشمنان نے مستفی کے پاس بندوقیں ہیں بندوقیں کب تک چلیں گی عشق کے رسول کی دولت کو کوئی ختم نہیں کر سارے اچھی بولو یار کنگا محنت محنت کرتا چلا جا رہا امام سیوتی نے بھی جتر مرتبہ جڑا نا مرکزی زمین تہلے دیس دا مرکزی امیر ہوں مرکز میں بھی گڑبڑ ہو گئی <laughs> <laughs> اور ابراہیم نے لکھے امام سیوتی اپنی سدی اپنے انداز دی دی دی روایت پیش کرنا جن او اور ماندور حضور سیدنا گوسل برا شہن شاہ بغداد رضی اللہ فرما رہے نے اور آپ دی پہلی سامج آپ بڑا چہتا مرید جہد جی نام علی بن حیتی اج کوئی میرے گوش شان نہیں نام آ آکھے میں نے درجے بلا وہ آپ ہی باں باں کری فرد ذرا دیکھ جیوتی جی اپنی چھولی فیلا کے جامی جی شیخ عبدالحق تو ہات محت سے اللہ علیہ جیسی شخصیت الامہ شتنو اللہ, اللہ حلبی جیسے شاہ بل قادری جیسیاں شخصیتاں اللہ اکبر علی بن حیتی پہلی ہوتا ہے سرکار وہ سواز پہ فرمان دینے واض دیاں فرمان دیا میرا بہو سٹ کے وہ اعظم رضی اللہ اٹھ کے کھڑے ہو کے علی بن حیتی سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو مجمع تے عجیب قسم دی کیفیت تاری سارا سارا پہ پیا ہے مگر کسی بولن دی ضرورت نہیں عجیب قسم کی پیر مرید دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے نے تھوڑی دیر گزری علی بن ہےتی نے آنکھ کھولی شہن شے بغداد فرمند نے علی بن ہےتی سچ سچ دس تم زیارت کی تھی آہ آہ آہ آہ آہ فرمایا سچ سچ دستوں کی دی زیارت کی تیئے ارض کی تاکہ میں امام الانبیاء شہنشاہ ہر دو سرا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کی تیئے او علی بن عیتی ستیاں زیارت کر ریا میرا بوس جان زیارت فرما ریا علیتی سامنے ہاتھ بن کے نہیں کھڑے فرمایا علی دس مینو میرے آکا سلام نے تین فرمایا سنو سنیو سنو امام رحمت اللہ علیہ دے نو امام والے ہو آؤ آزم پاکستان دقید مند ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آش کو میں عرض کرتا چلا جا رہا فرمایا دس تین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین حکم کی فرمایا ہے آخا سلام نے ورمایا اے علی بن ہے تی ابدل جیلانی دا دروازہ نہ چھڑی چبدل کادر جیلانی دا دروازہ چی اسلے سنتوں ملت مولانا شاہ احمد ردا فاضل بریل ویر احمد اللہ ہے وہ سی پانگا بھی ارد کرتے ہیں تج سے در تجھ سے در در سے سگ مل کے کہہ دو تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نصیبت تجھ سے در در سے سگ سب کو وہ تجھ سے در दर से सग और सग से है मुझको निस्बत मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा तुझ से दर दर से सग तुझ से दार दर से सग मिलके कह दो तुझ से दर दर से सग और सग से है मुझको निसीबत मेरी घर दन भी है दूर का डोरा और कितने वसूक कितने नाल शोहर होके फरमाने की क्या अर्द करते हैं कहें इस निशानी के जो सग है پر مشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا عشر تک میں ہر گلے میں رہ پٹا تیرا قادری کر قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ اور کاد میںدرے قدرت ہاجی محمد رجوی ہاجی ابو رجوی ہاجی محمد رجوی ہاج محمد اس بجوی ہات جب کا اس وقت رجوی ہاتی محبت کا جب کر قادری رکھ اور میں اٹھا اور قادریوں میں اٹھا مل کے کہہ دو قادری کر قادری رکھ اور کا دریوں تک نہیں مرے گا جنی دیر تک توبہ نہ کر بس سن میں بس معاملہ سمیٹ واہ بھائی دیکھا یہ مست دیکھا جی مست یہ متشرا یہ بھی مست لس کی سر منہ پر واٹے من ہاں <تصفيق> <تصفيق> حا جی مساقک نگاہر متشرا مست کتار ہی بڑی مستان کتارا دربار سارے میرے مل کے کہہ دو مساں ہور بار ہوے مسا دیا ہو در بار ہوے مسا دیا ہوے مسا دربار ہوئے <سؤال> ذرا توجہ کرتا جا میار کر پیا جاوا مستری مست متشرا داڑی چنی منی بھی نہیں پوری داڑی ہے ماشاءاللہ ذرا دیکھتے ہی وہ کسی دی نگاہ پی ہو مست بھی متشرا متشرہ ہو جاتا ہے ذرا گور کر میرے شہن شہ اللہ ہوا ہو آپ نے پوچھا کہ تین حضور علی اسلام نے صرف وہدے ہی نہیں گفتگو چوٹی دس جارے من سمجھیے نا چوٹی اگر ٹائی ٹوٹ ن نہیں منتے تو انہیں میرے گوس کی شان کٹتی اپنے بیڑا گروک ہوگا شانتی من کے اپنا بھی کچھ کام سوار پس تو حضرت علی مرتبہ شیرے خدا مشکل خوشا مولا کل کائنات کرا اللہ باجل کریم دیوانے ہلی دے آپ سوالے مین ہو میں اللہ میں سال ہین وحبت رکھنا سال تو میں مین کہ میں صالحین وچو نہیں لیکن ان کی رکھنا اچھی بول کی رکھنا وا سارے بول کی رکھنا وا محبت سے رکھنا وا میرے شام نے تو ہے وہ وہ باجرا دے جا گوس درجے دے ان پرکھنا ہی کہ واقعی وہ گوسے میرے گوس دیا تاریخ تو ہے وہ گوس کے ہر غوث ہے تیرا توس کے ہر غوث ہے شدہ تو ہے وہ گوس کے ہر غوث ہے شدہ تیرا اور تو ہے وہ گیس کے ویس ہے پیاسا تیرا اور تو سر بلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا سر بلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء مل اولیاء ملتے ہیں آلو تو میں وہ لڑکی کا واقعہ سنا کے تو میں ختم کرنا اپنے فرمایا آخر میں گھوڑے تو سوار گزرے جدو تینوں دیکھے گا نا تو گھوڑے تو تینوں پوچھے گا کیوں بیٹھ سامنے جو تو تینوں پوچھے تو انہوں آکی میں آپ ہی نہیں بیٹھا میں غوث پاک دا بٹھایا فرمایا فرما تو, تو میرا نام لے گا نا گھوڑے تو تھے تیرے سامنے دوانو ہو کے بہ جائے سارے نقشہ فرما دو جائے گا تو ان سارا واقع سنائی تیر بیتی ہے نا واقع سنا او کہنا اچھا اوٹ کے چلا گیا جس طرح شہن شاہ بگدان اللہ انسٹرکشن دیتی سن ہدایات اسی مطابق جا کے بیٹھا دائرہ لایا بہ گیا اجیبوں گریب قسم کی مخلوق گزرتی ہے لیکن کوئی اندر دائرے کے داخل دائرے کے اندر داخل نہیں آتا آخر دردر اسی در طرح گوڑے تک سوار سپا سالار لشکر لشکر کا سپا سالار آ کے دیکھتا تو دیکھ کہہ کہ کیوں بیٹھے انہیں آخیا میں آپ ہی نہیں بیٹھا شینشے بگتا جو نے سرکار کو اس پاک رضی اللہ ہوتا اللہ نے نام لیا وہ گھوڑے تو تھلٹے اتر آیا आप दे साम सामने तो सू बह जाता है पूछता क्यों बैठा गल की अपने वाकया की होने कहा कि मैं मेरी नौजवान लड़की कोठे से चढ़ी कोठे तो वाए बोगी थले नहीं आई यह परेशानी वो जिनासिपा सालारेने जिन तलब कर ले पुछेदी लड़की किसने उठाई है सब जिन्होंने इनकार किया ایک جن بولیا کہ چائنا دا فلاں ایس نام دا جڑا جن ہے دی لڑکی اٹھائی ہے انہیں آخیا فورن لڑکی بھی پیش کی جائے اس جن میں بھی حاضر کیتا جائے لڑکی بھی آ گئی جن بھی حاضر ہو گیا لڑکی باپ دے حوالے کیتی گئی اور کی مریدنی ہاتھ پایا ہے تینوں اس چیز دی سزا دیتی جا رہی ہے وہ وہ ہاں دا ہاں دے آخری گا ملوی سمیل دلوی نا اپنے پیر دوس پاک دی روح نے میرے پیر آ کے مریت گوس پاک بگدان شری پیر کتنے بریلی حاجی صاحب کو لانا لانا کو ٹیلی فون کر لیں جی ادر صاحب ہے وہ میں آنا چاہیے تبھی بھی دنیا دار لوگ ٹیلی فون کر لیں جی میں پوچھنا ہوں ٹیلی فون تے کوئی نہیں سکتا تو فون ہے ہی کوئی یہ واقعہ سراطے مستقیم دے آخر میں انہیں لے لیا لیکن اپنے پیر دی شان دس واسطے وہ پیران کی شانہ من اپنے پیر دی شان دس واسطے گوس پاک نے آ کے بین ایک ایک جگہ کا پتا و جماعت ابن الوقت نہیں ابو جس طرح کے بلا حجی صاحب نے اشتہار ہے ابن القت ہی دس ابن القت ہی سنت ابو ال.. آل الوقت الحمدللہ رب العالمین ابن الوقت نہیں ابو القت جن بھی آج سب ابن الوقت القت یہ سب ابن الوقت عال سنت وجم ابو الوقت اللہ تعالیٰ کبلا حاجی صاحب دامت برکات ملالیا سیتان تف کمایا میں حقیقت کہہ رہا ہوں, دے وجود بڑیا بہار کئی جگہ گفتگو ہوتی ہر جگہ کوئی کچھ لیکن جتنے اسی بیٹھے پہ اج کر نہیں سکتے پر ہے بالکل الحمد للہ یہ نہیں حاجی صاحب کی وجہ نہ نا? اپنی دان دان مسئلہ ہے حاجی صاحب دامد پرمانے جننے بھی ابھی مولوی ادھر آپ ماری ابھی تو قدم قدم تے ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ حاجی صاحب یہ آتفت دنیا سنت قائم اور دائم رکھے اور بھی نقشے باغ ہمیشہ پلیا فلتا رہے بد میں ادا پہ لاکھوں سلا ہم یہاں پہ پڑیں وہ مدی نے سنے وہ مدی نے سنے اور ہم جہاں بھی پڑیں فا کی شان قدرت میں شان ہے اور کیا آلہ حضرت کا بیا نا جس کی ممبر بانی اولیاء آل کسے بزرگ بڑے بڑے بزرگ کسے بزرگ دا ممبر لکڑی دا کسے بزرگ دا ممبر اٹان دا گارے دا سیمنٹ دا کسے بزرگ دا ممبر جا سنگ مرمر دا لیکن جس کی ممبر بانی گرد نے جس کی ممبر بنی کردم اولیا اس قدم کی کرامت پہلا Amen. Amen. سی مرش دی بلاش بول سی ہر داس جس کی ہر ہر آمین. یا محفل قبول و منظور فرما احباب نے کتنے سخ نے اس محفلے پاکتے آدمی چلے سب دے ان ایمان جان اولاد مارج برکت فرما رسول اللہ والا کا واسعیا ہبی بل تی پڑھو ماشاء اللہ تو ما اللہ. و السلام علیک اللہ والا واسابیا ہبی بل سونے کملی والے میں پلے سجا لئیے لے مل کے پڑھو سونے کملی والے دی دیسام پلے سجا لئیے مل کے پڑھو سونے کملی والے دی دیسام پلے سجا ل سونے کملی والے دیس میں پلے سجا لئیے ستی ہوئی کسمت سی اسا اپنی جگہ لئیے ستی ہوئی کسمت سی اسا اپنی جگہ ماشاءاللہ لا صاحب دا کار ہے نیاری صاحب دا کلام مل کے پڑھو ستی ہوئی کسمت سی آسان اپنی جگال بیٹھے راہوی دیوانوں آئی جاؤ مستانوں بیٹھے راہ بوتی بانو آئی جاؤ پروانیا شمان نور دی جلا لیے نی دیا پروانیا شمان نور دی جلا لیے میں پل دج دی دور دیے جگ مگ سبھان اللہ کن ماشاء میں پر سجی ہوئی ہے ذرا نلکے شریف وال بھی ویکوا سبھان دلہ نلکا بھی سج گیا ملاش شریف دی برکت نہ محفل دی سج دجے نور دی جگ مگ وتوہ دے مکھ سد کے رات چمکا لیے وتوہ دے مخ سد کے آسان رات چمکا لیے محفل آن والے ہو نصیب نو جگان والو میں پل والو نصیب جگان والو نیازی لئی منگو دعا جن نات بنا لیے نیازی لئی منگو دعا جن نات بنا ہے لئی منگو دعا جن نے سونا سنا لئیے نبی دیا گلامل سجا لئیے چار چانن ہویا تیرے پیار دار چانن ہویا تیرے پیار اج ہے می سونے نبی دلدار اج ہے می سونے نبی دلدار دا بالے دیے تیرے دیوے بالے جیڑا تیرے تری بالے ربدہ سلے آلہ سہی دینا عملہ سلے صل سہی سیدنا اللہم ردوی ندر میرا قدر میرا قدر نا میرا خس خس جدر وڈیا خس خس جدرا قدر ن میرا گرشد نو وڈے آئی میں گلیاں دا روڑا گوڑا میں گلیاں روڑا گوڑا میں چڑھایا سائیا آسانی نہ کوئی میرے سونے نبی لج پال دا آسانی نہ کوئی میرے سو... چنگے, سو... چنگے بندے برے بندے دی صحبت یارو وانگ دکان لوہارا برے بندے دی